اور اللہ کا عہد پورا کرو جب کال باندھو اور قسم مضبوط کر کے نہ توڑو اور تم اللہ کو اپنی اوپر ضامن کر چکے ہو بے شک تمہارے کام جانتا ہے